ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ان گند و سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو اعت کریمہ میں نے درس کی ابتدا میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشاعت فما رہے ہیں کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ بنو جو اپنا سوت کاٹتی ہے اور سوت کاٹنے کے بعد جب وہ سوت مضبوط ہو جاتا ہے قوت اختیار کر لیتا ہے پھر خود ہی اس کو ٹکڑوں کی شکل میں تقسیم کر دیتی ہے اس سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے یعنی اپنی محنت خود ہی ضائع کر دیتی ہے فرمایا تم لوگ اس عورت کی طرح نہ بنو یہ ایپ صحیح معنوں میں صادق آتی ہے ہمارے حج کرنے والے بائیوں پہ بڑی محنت سے آپ نے حج کا ثواب حاصل کیا اس میں آپ کا پیسہ بھی لگا آپ کا ٹائم بھی لگا راستے میں حج میں کئی طرح کی صعوبتوں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان آیا حجرور صلح جزا جنا کہ وہ حج جو اللہ تعالی کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے جسے جس اللہ تبارک کو تعلی قبول کر لیں اس کا بدلہ جو ہے جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہے گویا کے حج کرنے والا ہمارا بھائی اگر اس نے حج شریعت کے مطابق کیا ہے تو جنت کا حقدار بن چکا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اجر و ثواب کو سمالا جائے اور اسے ختم نہ کیا جائے اسے ضائع نہ کیا جائے گزشتہ درس میں میں نے چند ایک وہ امال بتائے تھے جس سے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو سکتی ہیں آج کے درس میں میں تین ایسے عامال کا ذکر کروں گا جن سے ہمارا پہلے سے جمع کردہ ادر و ثواب ضائع نہیں ہوتا لیکن یہ تین اعمال اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جب روز قیامت ایک طرف حد جیسی نیکیاں ہوں گی اور دوسری جانب یہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو تب خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ ترازو جو گناہوں والا ہے وہ جک جائے وہ پلڑا باری ہو جائے اور نام آمال دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے اس لیے ایسے امال سے ہم نے دور رہنا ہے جن سے ہمیں روزے قیامت کئی طرح کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں آج کے درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام مسلم امام ابودا امام ابن ماجہ حدیث کے یہ بڑے بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صحابی کے نام کیا میرے بھائیو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا نبی علیہ السلام نے سلاسة لا يکلمهم اللہ یوم القیام ولا ينظر الیہم ولا یو ذکیم ولاحم آداب علیم تین طرح کے لوگ ہیں انہیں کیا ہے تین طرح کے لوگوں کو فرمایا تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرے گا جن کی طرف رب العالمین نہیں دیکھے گا جنہیں رب العالمین گناہوں سے پاک نہیں کرے گا جن کے لیے دردناک اذاب ہے کتنی طرح کے لوگ ہیں میرے بھائیوں اور ان کی سزا کتنی طرح کی بیان ہوئی ہے چار طرح کی نمبر ایک ان سے رب العالمین کلام نہیں کرے گا نمبر دو رب العالمین ان کی طرف نہیں دیکھے گا کیا مطلب ہے کلام نہیں کرے گا نہیں دیکھے گا کیا رب العالمین کی نگاہوں سے کوئی اوجر ہو سکتا ہے رب العالمین کی نگاہوں سے کوئی مخفی رہ سکتا ہے نہیں مراد یہ ہے کہ رب العالمین ان کی طرف محبت بری نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے رب العالمین ان سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں اتنی بڑی سزا کہ رب العالمین ان سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا پیار و محبت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان کو ان کے گناؤں کی میل سے پاک صاف نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک اذاب ہے چار طرح کی سزا ہے اور یہ سزا چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی سزا ہے جس کو رب العالمین دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا رب العالمین اس کو جنت میں بھیجے گا جس سے رب العالمین و محبت سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی ناراضگی ہے اتنا غید و غضب ہے تو کیا رب العالمین اسے جنت میں بھیجے گا نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ تین آدمی کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں کس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں میرے بھائیوں کبیرہ گناہوں کے اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ جس گناہ کی پاداش میں رب العالمین گنا کرنے والے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب صحابہ کلام رضوان اللہ علی اجمائن نے ان تین آدمیوں کا یہ انجام سنا تو تڑپ اٹھے کہن لگے اللہ کے رسول علیہ خوابر یہ لوگ ناکام ہو گئے نا مراد ٹھہرے گاٹے میں رہیں گے یہ بد قسمت بد نصیب کون ہیں ایسے سوالات ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے سوال کرنے کا مقصد اور ہوتا ہے ان کے سوال کرنے کا مقصد کچھ اور ہوا کرتا تھا ہمارے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلومات مل جائیں ہمارا تجسس ختم ہو جائے اور صحابہ کرام جب یہ سوال کرتے تھے کہ یہ تین طرح کے لوگ کون ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ تین لوگ پکڑے جائیں گے ان گناہوں سے ہم بچ جائیں تو جب صحاب کرام نے دلچسپی لی پوچھا کہ اللہ کے رسول علی صاحب یہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ وہ آدمی المس بلو ازارہ جس کا کپڑا جس کی تہبند جس کی چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے یہ گناہ پاکو ہند کے پڑھے لکھے لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے کیونکہ ان کی اپنی عقل ہے وہ دین کو پرکھتے ہیں اپنی عقل سے جس چیز کو ان کی عقل اہم سمجھے اس کو وہ اہم سمجھتے ہیں اور جس چیز کو ان کی عقل غیر اہم سمجھے اس کو وہ غیر اہم سمجھتے ہیں لیکن دین میری اور آپ کی عقل کا نام نہیں ہے دین نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا نبی علی السلاۃ وسلام کی صحیح احادیث کا یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ یہ جرم چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ فیصلہ شریعت نے کرنا ہے تو نبی علی السلاط والسلام جو سادک اور مزدوک ہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے جن کے بارے میں یہ شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ نے کوئی غلط بات بیان کی ہوگی وہ فرما رہے ہیں کہ جس کا کپڑا جس کی چادر جس کی تی اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے یہ ان تین میں سے ایک ہے جس سے رب العالمین روز قیامت کلام نہیں کرے گا جس کی طرف رب العالمین نہیں دیکھے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے ہم کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے یہ چادر یہ پینٹ یہ شلوار ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کئی دفعہ دو صحباب کوئی نہ کوئی ورکا لکھ کر مجھے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کن موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے وہ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہم موضوع کیا ہے شرک کے اوپر گفتگو کریں بدعات کے اوپر گفتگو کریں کہتی ہیں یہ تو موضوعات ہمارے وہاں چلتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کس موضوع پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر گفتگو کریں اگر شرک غیر اہم موضوع ہے تو پھر اہم موضوع کون سا ہے امبیا کلام علیہ السلام کی گفتگو کی ابتدا دعوت کی ابتدا کس چیز سے ہوتی تھی توحید کی ترغیب سے اور شرک سے کی نفرت سے تو بہرحال میرے بھائی یہ گنا اس حدیث نے بتا دیا کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ کبیرہ گنا ہے بڑا گناہ ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلاۃ وسلام سے آپ نے فرمایا ارفع ازارہ کا نصف ساخ تمہاری چادر تمہاری پنڈلی کے درمیان تک ہونی چاہیے آپ کی جو پنڈلی ہے اس کے نصف حصے تک آپ کی چادر رہنی چاہیے ان کے اس سے نیچے نہیں آنی چاہیے فرمایا فن ابئی اگر تم کو نہیں دی میں اتنی اوپر نہیں رہ سکتا تو پھر ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے پہلا درجہ افضل مقام یہ ہے کہ آپ کی چادر پنڈلی کے نصف تک رہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے اور ٹخنوں سے نیچے رہے گی تو فرمایا یہ تکبر ہے کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ اصلاۃ اسلام فرما رہے ہیں。آپ نے فرمایا چادر کا اور آج کی زبان میں شلوار کا پینٹ کا ٹخنوں سے نیچے رہنا خود یہ تکبر کی نشانی ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی میری شلوار نیچے رہتی ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں بھائی آپ کے یہ کہہ دینے سے کہ میں متکبر نہیں ہوں تکبر جو ہے آپ کے دل سے نکل نہیں جائے گا تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمتے ہوں تو آپ شریعت کی بات فوراً مان لیں حدیث آپ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے جس کی شلوار بند پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے آپ یہ حدیث ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں اس سے پتا چلا کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمتے ہیں حدیث کو آپ اہمیت نہیں دیتے اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی چادر جس کا کپڑا ٹیکنوں سے نیچے رہتا ہے یہ تکبر ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اسی موضوع پہ تیسری حدیث جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو اپنی چادر اپنا کپڑا تکبر کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے رکھے اس کی طرف رب العالمین نہیں دیکھیں گے تو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جناب ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام میں اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بار بار کوشش کرتا ہوں پھر بھی میری چادر کا ایک پلو ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ابو بکر تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اب لوگ یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں کہ لو جی اگر کوئی چادر نیچے لڑکائے اور تکبر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پوری حدیث کے اوپر غور نہیں کرتے جناب بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اوپر میں بار بار اوپر کرتا ہوں پھر نیچے ہو جاتی ہے اور علماء کے نام نے لکھا ہے کہ یہ ان کا کوئی جسمانی مسئلہ تھا یہ ان کا جسمانی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ چادر بار بار ٹکروں سے اوپر کرتے پھر نیچے ہو جاتی ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم معذور ہو آپ کا عذر ہے اور آپ ان میں سے نہیں ہیں جو بطور تکبر چادر لڑکاتے ہیں اور آپ جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں ہیں عام اصول وہ ہے جو بد کے حدیث میں آپ نے بتا دیا کہ خود چادر کا نیچے لڑکانا یہ تکبر کی نشانی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں اس گناہ کو اہمیت دیں اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں مجھے یہ بتائیے کہ اس گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہے جی آپ سے سوال ہے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے چادر لڑکانا چکھنوں سے نیچے آسان ہے یا اوپر رکھنا آسان ہے اگر آپ اپنی چادر سلوائیں اتنی شلوار کا سائز وہ رکھیں کہ جو آپ کا بنتا ہے تو چادر اور شلوار بڑی آسانی سے ٹکروں سے اوپر رہے گی اور فائدہ بھی اسی میں ہے کیونکہ اگر چادر شلوار پینٹ ٹکروں سے نیچے رہتی ہے مٹی لگے گی پلی لگیں گی نچلا حصہ میلا ہو جائے گا اور اگر آپ کخنوں سے اوپر رکھیں گے تو آپ کے کپڑے پاک رہیں گے صاف رہیں گے اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب انہیں زخم لگے انہیں خنجر لگے آپ کو پتا ہے نا کہ جناب عمر فاروق کو خنجر مارے گئے تھے کہاں مارے گئے تھے جی نماز کی حالت میں کس جگہ کس شہر میں مدینہ میں مدینہ کی کس مسجد میں مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی ایک پارسی ایک فارسی اس نے اپنا خنجر تیار کر رکھا تھا زہر میں کئی دنوں سے بھگو رکھا تھا اس نے نماز کے دوران یہ خنجر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مارا اور اس سے وہ گر پڑے تو اب جناب عمر فاروق کو مسجد سے لے جایا گیا ان کے گھر میں وہاں ان کا علاج ہونے لگا طبیب حضرات حکیم حضرات کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کا خون بند ہو جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے خون مسلسل نکل رہا ہے اب حکیموں نے بھی سمجھ لیا جناب عمر فاروق نے بھی جان لیا کہ لگتا ہے کہ آخری وقت آن پہنچا ہے لوگ ان کی یادت کے لیے آنے لگے ایک نوجوان لڑکا آیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یادت کرنے لگا اور آپ جانتے ہیں کہ بیمار کی زخمی کی یادت کرنا بہت بڑا سواب ہے تو اس نے جناب عمر فاروق کو حوصلہ دیا کہ آپ نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے آپ کے لیے نبی علیہ السلاط اسلام کی طرف سے یہ یہ خوشخبریاں ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ گفتگو کر کے باہر نکل رہا ہے جناب عمر فاروق کی نگاہ اس کے ٹہنوں پہ پڑی اسے واپس بلا لیا کس نے واپس بلایا ہے کس حالت میں ہے خون نکل رہا ہے زخمی ہیں تکلیف کی حالت میں ہیں زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں لڑکے کو واپس بلایا گیا کہا بیٹا اپنا کپڑا ٹخلوں سے اوپر رکھا کرو رب رادی رہے گا کپڑے پاک اور صاف رہیں گے رب رادی رہے گا کپڑا ٹکنے سے نیچے رہے تو پھر کون رادی رہے گا شیطان اور کپڑا ٹکنوں سے اوپر رہے تو کون رادی رہے گا رہمان تو جناب عمر فروخ کہ بیٹا اپنی چادر اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو رب رادی رہے گا اور کپڑے پاک اور صاف رہیں گے کم از کم اس واقعے سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم نے غیر اہم سمجھ رکھا ہے ہم اپنے بیٹے سے نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں رودوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں عمرہ حادقاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جبکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کبیرہ گنا ہے جہنم کی آگ میں لے جانے والا گنا ہے رب کے غیر و غدب کو دعوت دینے والا گنا ہے تو اس گناہ سے میرے بھائیوں خود بھی بچیں اور اپنے بیٹوں کو بھی بچائیں ہمارا حال بڑا عجیب ہے ہمارے بیٹوں کو اور ہمیں حکم تھا کہ آپ کا کپڑا ٹخلوں سے اوپر رہنا چاہیے ہم نے کہا نہیں ہمارا کپڑا نیچے رہے گا ہماری بیٹی ہماری بہن ہماری بیگم کو آرڈر تھا کہ آپ کے پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں بال تو ڈکے ہوں گے ہی وہ تو و شبہ سے بالا تر بات ہے آپ کا یہ سینا ڈکا ہوا ہوگا آپ کی بیگم کا یہ گردن ڈھکی ہوئی ہوگی پاؤں بھی ڈکے ہونے چاہیے شلوار چادر وہ پاؤں تک پہنچ رہی ہو پاؤں ڈکے ہوئے ہو نظر نہ آئے غیر مردوں کو لیکن ہماری عورتوں کی شلواریں نسب پنڈی تک ہوتی ہیں کہاں تک ہوتی ہیں بھولیے میرے بھائی کہاں تک ہوتی ہیں نسپی تک ہوتی ہیں اور مردوں سے جب میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کی شلوار نسب پنڈی تک ہونی چاہیے تو حیران ہوتے ہیں کتنی عجیب بات کر رہے ہیں اچھا آپ کی عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے جبکہ آپ کی عورت کو یہ آڈر ہے کہ اس کا پاؤں ڈکا ہونا چاہیے لیکن شریعت کی مخالفت ہماری طرف سے بھی ہماری عورتوں کی طرف سے بھی اور ہم اپنے گناہ کے بھی ذمہ دار ہیں بیٹے کے گناہ کے بھی ذمہ دار ہیں بیٹی کے گناہ کے بھی ذمہ دار ہیں اور بیگم کے گناہ کے بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ گھر کا سربراہ میں ہوں اور آپ ہیں تو میرے بھائیوں حج کرنے سے آپ کا نام عمال سفید ہو چکا ہے اسے دوبارہ سیاہ ہونے سے بچائیں دوسرا گناہ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا یہ گناہ ذرا سزا دہرائیے نمبر ایک اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا نمبر دو اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا نمبر تین اللہ انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا نمبر چار ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ کن کے لیے یہ سزا ہے پہلے نمبر پہ وہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے رہتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے اور یہ گنا یقین میں بھی نہیں کرتا آپ بھی نہیں کرتے کو اور کرتا ہوگا ایسے ہی ہے نا جی نہیں میں نہیں کرتا نہ آپ کرتے ہیں یہ پڑوسی والا کرتا ہے ہمارے باقی سارے رشتے دار کرتے ہیں کہ میں نہیں کرتا بس ایسے ہی ہے نا نہیں میرے بھائی یہ گناہ میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم درس اور ایسی عادی سنتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کہ میرے بارے میں نہیں ہے میرے ساتھ والے کے بارے میں ہے میں تو پاک صاف ہوں میں کوئی گناہ نہیں کرتا تو فرما رہے نبی علیہ السلام احسان کر کے سان جتانے والا جی ہاں ہم احسان جتاتے ہیں اپنے پڑوسیوں پہ احسان جتاتے ہیں اپنے بھائیوں پہ احسان جتاتے ہیں کو اور نہ ملے تو بیگم تو کہیں نہیں جاتی بیگم تو صبح و شام ہمارے احسانوں کے نیچے دبی جا رہی ہے اس کو تو ہم معاف نہیں کرتے کیونکہ وہ بچاری کو بات نہیں کر سکتی اور جب احسان جتاتے ہیں وہاں سے تعلقات درست ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے اپنے گھر میں مناسب کھانا نہیں ملتا تھا میرے گھر میں ملتا ہے وہاں تجھے اچھے کپڑے نہیں ملتے تھے میرے گھر میں ملتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی یہ نیکی کی وہ کیا یہ کیا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہم کرتے ہیں یتیموں کی اگر سرپرستی کر لی اور یتیم جب بڑا ہوا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہمارا بانجا اور بتیجا اب ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ہمارا غلام بن کر رہے اگر اس نے کسی بات پہ نہ کر دی تو اس کی خیر نہیں احسانات کی بارش شروع ہو جائے گی اور شریعت یہ چیز پسند نہیں کرتی شریعت چاہتی ہے آپ جس کے ساتھ نیکی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور جب رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتے ہیں تو اس کا ادر و ثواب اللہ سے لیں اس سے نہ لیں جس کے ساتھ نکی کی ہے یتیم کی آپ نے پرورش کی اسے آپ نے دس سال پندرہ سال پالا پوسا اسے مکان بنا کر دیا اسے آپ نے پڑھایا اس کی فیسیں آپ برداشت کرتے رہے اس کی شادی آپ نے کی آج وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ ناراض کیوں ہیں کیا ثواب آپ نے اس سے لینا ہے سواب کس سے لینا ہے اللہ سے تو اس لیے دوسرا وہ آدمی جس کی تر رب العالمین پیارو محبت سے نہیں دیکھیں گے جس سے رب العالمین پیارو محبت سے کلام نہیں کریں گے یہ وہ ہے جو کسی کے اوپر احسان کر کے احسان جتاتا ہے احسان کی نوعیت کوئی بھی ہو خصوصاً صدقہ خیرات مال خرچ کرنا اللہ فرماتے ہیں یا لا یادین <وَالْعَدَى> اے ایمان والو وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے احسان جتا کے اسے ضائع نہ کرو تم نے اللہ کی راہ میں مسجد بنائی ہے آپ نے اللہ سے ثواب لینے کے لیے ایک یتیم کے اوپر بڑا خرچ کیا ہے کسی بیوہ کے اوپر آپ نے بڑا خرچ کیا ہے اب احسان جتا کر وہ اپنی محنت ضائع نہ کرو سے نمبر پہ وہ آدمی جس سے رب العالمین امین محبت سے گفتگو نہیں کریں گے جس کی طرف پیاروں محبت سے نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے فرمایا المنفکو سل آتا ہوں جو کاروبار کر رہا ہے سودا بیچ رہا ہے اور سودا بیچنے کے لیے اس نے جھوٹی قسموں کا سہارا لے رکھا ہے قسم آپ اٹھاتے ہیں رب کے نام کی رب کے نام کا ایک تقدس ہے ایک احترام ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا جائد ہی نہیں ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام کی قسم اٹھا سکتے ہیں نہیں والدہ کے سر کی قسم نہیں وطن کی حرومت کی قسم وطن کے جھنڈے کی قسم نہیں میرے بھائی قسم صرف اٹھائی جا سکتی ہے اللہ کی اور اللہ کی صفات کی قرآن پاک کی قسم آپ اس لحاظ سے اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے لیکن اگر قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کی مراد اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن پاک کے اوراک ہے قرآن پاک کی جلد ہے تو قرآن پاک کی جلد تو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کی قسم اٹھانا جہیز نہیں ہے تو آپ اللہ اور اللہ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں جب قسم اٹھائیں اللہ اللہ کے صفات کی تو وہ قسم اٹھائیں جس میں آپ سچے ہوں جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچیں گے سودا ہو سکتا ہے آپ کا بک جائے لیکن رب العالمین کو آپ ناراض کر بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے رب العالمین کے نام کا غلط استعمال کیا ہے اگر آپ کسی محلے دار کے نام کا غلط استعمال کریں تو وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے گا لڑنے پہ اتر آئے گا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور یہاں تو معاملہ رب العالمین کا ہے سین شاہ کا ہے جس کے نام بڑے مقدس ہیں جس کے نام بڑے محترم ہیں اور آپ چند پیسوں کی خاطر اللہ کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو آپ مجھے ہزار میں دے رہے ہیں نو سو میں دے دیں تو آپ جوٹی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہزار کی تو خود میں نے لی ہے اگر آپ سے کہا جائے یہ چیز ہمیں نو سو کی دے دیں تو آپ کہتے ہیں ابھی گاہک گیا ہے جو مجھے ہزار دے رہا تھا میں نے اس کو نہیں دیا آپ کو کیسے دے دوں یہ جو قسمیں میں اٹھانا میرے بایو جہد نہیں ہے یہ کبیلا گناہ ہیں اور یہ تینوں ایسے گناہ ہیں جن سے رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نہایت فرمائی اب میں آپ کے ان سوالوں کی جانب آتا ہوں جو کل سے میرے پاس موجود ہیں